السلام علیکم اسٹوڈینٹس امید ہے آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خوب پڑھائی میں انوالو ہوں گے آج ہم اپنا ٹوینٹی سیونتھ لیکچر جو ہے وہ کور کریں گے اور آج کا جو لیکچر ہے یہ پرٹیکولرلی فوکس کرے گا کورس آف کلینکل انٹرونشن پہ ان ادر ورڈس کلینیکل انٹرونشن سے مراد سائیکو سائیکوتھراپی ہے تو سائیکو سائیکوتھراپی یو نو اس کا ایک اپنا پروسیس ہے ایک اپنی ایک, ایک اپنا ڈویلپمنٹ ہوتی ہے اس پروسیس کی تو آج میں خاص طور پہ اس حوالے سے بات چیت کرنا چاہوں گا تاکہ آپ لوگوں کو کچھ یہ اندازہ ہو سکے کہ یہ جو سائیکو تھراپی کا جو پروسیس ہے یہ یہ جو ایکسپیرینس ہے یہ کن فیزز میں سے گزرتا ہے اور ہم کن چیزوں سے گزرتے ہیں سب سے پہلی بات جس کا ذکر میں کرنا چاہوں گا وہ انیشل کانٹیکٹ ہے انیشل کانٹیکٹ سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی بھی کلائنٹ یا پیشنٹ ہاسپٹل میں آتا ہے یا کلینک میں آتا ہے تو انویریبلی از ناٹ ویری ایجوکیٹڈ اباؤٹ واٹ سائیکو تھراپی از آل اباؤٹ سو دیور اس کے ذہن میں بے شمار سوالات ہوتے ہیں تو ہمیں ایز تھراپسٹ ان سوالات کو اٹینڈ کرنا ہمارے लिए بہت ضروری ہوتا ہے تو کئی دفعہ ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں یو you نو know, وہ ایسی کنڈیشنس لے کے آتے ہیں لٹ سے ڈپریشن ہے وہ ڈپریسڈ ہے اور انہیں نہیں پتا ہوتا کہ آیا یہ جو है ہے یہ آیا ان کو ہے کیا پرابلم کیا ہے ان کو اتنی انزائٹی نہیں ہوتی پھر ان کے بے شمار جو سوالات ہوتے ہیں وہ اس پروسیس کے اراؤنڈ ہوتے ہیں کہ جی یہ جو علاج ہے یہ کس طرح کیا جائے گا تو ہمیں یہ بھی انہیں سمجھانا ہوتا ہے یہ بھی بتانا ہوتا ہے کہ یہ جو علاج ہے یہ کس طرح کیری آؤٹ ہوگا اسی طرح وہ ہم سے کئی دفعہ یہ پوچھتے ہیں کہ جی آپ دوائی بھی ہمیں دیں گے یا صرف بات چیت کے ذریعے علاج کریں گے تو یو نو وی ہیو ٹو ٹیل دیم کہ نہیں ہمارا کام ایز سائیکو تھراپسٹ جو ہے وہ دوائی دینا نہیں ہے وہ بیسکلی چیزوں کو بات چیت کے ذریعے سے ریزالو کرنا اور حل کرنا ہے پھر کئی دفعہ یو نو دے وانٹ ٹو نو کہ کتنے سیشنز ریکوائرڈ ہوں گے یہ پروسیس جو ہے یہ کتنا لمبا ہوگا تو اس میں بھی آ, ہمیں پہ انہیں بتانا پڑتا ہے کہ ایک اندازہ ہمیں دینا ہوتا ہے کہ یہ پروسیس کتنا لمبا ہوگا اسی طرح وہ کئی دفعہ ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ جی یہ جو ہماری انفارمیشن جو ہم آپ سے شیئر کریں گے یہ کسی اور کو پتہ تو نہیں چل جائے گی تو ہمیں ان کو تسلی دینی ہوتی ہے کہ وٹ ایور گوئنگ ٹو اسٹے کانفیڈینشل کیونکہ اکثر اکثر اوقات یہ کلائنٹ جو ہمارے پاس آتے ہیں یہ ان کا ایک نیا نیا ایکسپیرینس ہوتا ہے ان کو اس کے اراؤنڈ پہلے کوئی ایسا پاس ایکسپیرینس نہیں ہوتا تو ان کے جتنے بھی سوالات ہیں ان کو اٹینڈ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے پھر اسی طرح इनिशियल کانٹیکٹ میں ہی ہم انہیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر ہمیں محسوس ہوا کہ ان کو میڈیسن کی بھی ضرورت ہے تو پھر ہو سکتا ہے ہم ان کو یو you نو know, کسی سائکیٹرسٹ کے پاس یا کسی میڈیکل اسپیشلسٹ کے پاس ریفر کریں تو یہ بھی ہم انہیں بتاتے ہیں اسی طرح ہم انہیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی چیز ہوئی کہ جس میں کسی اور کو کسی اور کنسلٹینٹ کی ضرورت ہوئی تو وہاں پہ بھی ہم انہیں ریفر کریں گے تو یہ انیشل کانٹیکٹ جو ہے یہ ایک آپ سمجھ لیجئے ایک ایسا پروسیس ہے جس میں کہ ہمیں ایک ریپورڈ بلڈ کرنا ہوتا ہے ہمیں اپنے کلائنٹ کے ساتھ ایک ریلیشن شپ کا آغاز ایک قسم کا ہم کر رہے ہوتے تو آغاز میں یہ بڑا ضروری ہے کہ کلائنٹ جو ہے وہ ہمیں یو you نو know ہمیں ٹرسٹ کر سکے وہ یہ سمجھے اسے یہ فیلنگ ہم سے ملے یو you نو know, ہم واقعی اس کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں ہم واقعی اس میں انٹرسٹڈ ہیں اس کے ویلبیئنگ well میں اور میں آپ کو اس وقت یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایز اس پروسیس کے اس حصے میں یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنے کلائنٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں انڈرسٹینڈنگ سے میری مراد یہی ہے کہ اس کی نیڈس کو سمجھنے کی کوشش کریں پہچانے کہ وٹ از ہی ریئلی وانٹنگ فرام یو why has he come to ٹو یو یو نو کیا چیزیں وہ چاہتا ہے آپ کے ساتھ achieve کرنی اسی طرح ایک اور چیز جو اس juncture پہ میں آپ کو خاص طور پہ کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ٹرائی ناٹ ٹو بی ججمینٹل یہ بہت ضروری ہوتا ہے یہ انیشیل کانٹیکٹ میں کہ ریگارڈ لیس آف ویدر یو نو آپ سائکیٹرسٹ ہیں آپ سائیکو تھراپسٹ آپ سوشل ورکر ہیں جو بھی ہے, بٹ آپ جب اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں اس کے ساتھ اس کی ہسٹری لیتے ہیں اس سے یہ پروسیس انیشیٹ کرتے ہیں تو اس پروسیس میں یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے کلائنٹ کو ایک بہت کلیئر میسیج آپ کی طرف سے ملے اور وہ میسیج کیا ہے وہ میسیج ہے کہ آپ وہاں پہ اس کے اوپر کچھ ججمنٹ پاس کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے آپ اس لیے نہیں بیٹھے ہوئے کہ آپ کہیں کہ یہ تم کام بڑا کرتے ہو تو بڑی بری بات ہے تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے بڑا گناہ ہوگا اس چیز کا نیڈس اینڈ آن دا بیس آف دیٹ انڈرسٹینڈنگ ٹو ہیلپ دیم اچیو ان لائف اینڈ یو نو تاکہ لائف میں وہ جو چیزیں چاہتے ہیں اچیو کرنا ان کی جس سے فلفلمٹ لائف میں آئے جس سے ان کی زندگی جو ہے وہ آگے چلے کیونکہ انویریبلی وہ ہمارے پاس کیوں آتے ہیں انویریبلی وہ ہمارے پاس اس لیے آتے ہیں یہ انیشل یو نو میٹنگ میں بڑا واضح ہو جاتا ہے کہ ان کو کچھ مسئلے ہوتے تو لہٰذا ان مسئلوں کی آئیڈینٹیفکیشن جو ہے وہ ایک بہت بڑا یو نو آبجیکٹو ہوتا ہے اس انیشل کانٹیکٹ میں تو ہم انویریبلی پھر اپنے کلائنٹ سے پوچھتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اچھا آپ یہاں آئے ہو ہمارے پاس تو کچھ نہ کچھ تو یو نو کچھ گولز آپ کے ذہن میں ہوں گے کچھ نہ کچھ آپ چیزیں آئیڈیاز لے کے آئے ہوں گے تو پھر وہ ہم سے ہم کچھ آئیڈینٹیفائی کراتے ہیں گولز بھی جو وہ لے کے ہمارے پاس آئے اسی طرح اسی پروسیس میں ہم اس چیز کو بھی خاص طور پہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ کلائنٹ جو ہمارا ہے یہ زیادہ کمپلین تو نہیں کر رہا چیزوں کے اراؤنڈ کہ آیا یہ اپنی زندگی کے مسلوں کو کہ اراؤنڈ اس کی انسائٹ یہ تو نہیں ہے کہ یہ کہتا ہو کہ جی یہ جو میرا مسئلہ ہے یہ میرے پیرنٹس کی وجہ سے ہے اور یہ جو میرا مسئلہ ہے یہ میرے سپیریئرز کی وجہ سے ہے یا میرے باسز کی وجہ سے ہے کہ ان کو میرے بارے میں اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے وہ مجھے انڈرسٹینڈ نہیں کرتے تو کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو کلائنٹ ہوتا ہے وہ ایک قسم کا کانسٹینٹ کمپلینر ہوتا ہے تو اگر ہمیں یہ لگے کہ جو ہے وہ کانسٹینٹلی کمپلین کرنے والا ہے اور مسئلے جو ہیں اور پرابلمز جو ہیں ان کو اپنی ذات سے باہر یو you نو know, وہ دیکھتا ہے اور اپنے آپ کو وہ یو نو رسپانسبل نہیں ٹھہراتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو اپنے مسئلوں کے بارے میں اتنی انسائٹ نہیں ہے تو یہ بھی ہم ایک مینٹل نوٹ اس چیز کا بھی کر لیتے ہیں تو یہ سب چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے پھر ہم اس کو آگے اس چیز کو لے کے چلتے ہیں اور اگلا جو اسٹیپ ہوتا ہے وہ اسسمنٹ کا ہوتا ہے تو اب آپ آئی ایم شور جاننا چاہیں گے کہ یہ اسسمنٹ کیا ہے یہ اسسمنٹ جو ہے یہ بیسکلی یہ جاننا ہے کہ کلائنٹ جو ہے اس کے ایشوز اور کنسرنس کیا ہے اور اسسمنٹ کرنے کے لیے ہم کئی چیزیں کئی انسٹرومینٹس یوز کرتے ہیں اس میں سب سے پہلی چیز جو میں جس کا ذکر کرنا چاہوں گا وہ بیسکلی یو نو ہسٹری ٹیکنگ ہے کہ ہم اس کی جو ہسٹری ہے اس کی فزیکل ہسٹری اس کی سائیکولوجیکل ہسٹری اس کی سوشل ہسٹری پھر ہم ان سب ایلیمنٹس کو پروو کرتے ہیں اور ایکسپلور کرتے ہیں اسی طرح ہسٹری لینے کے بعد پھر ہم یہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ اچھا اس کے جو کنسرنز ہیں ان کی نیچر کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم یہ ڈیٹرمن کرتے ہیں کہ آیا کوئی سائیکولوجیکل ٹیسٹ دینے کی ضرورت تو نہیں جب میں بات سائیکولوجیکل ٹیسٹ کی کرتا ہوں تو میں خاص طور پہ پرسنالٹی ٹیسٹ کی بات ذہن میں میرے آتی ہے اسی طرح یو you نو know, یہ چیز بھی ذہن میں میرے آتی ہے کہ اچھا پرسنالٹی ٹیسٹ کے علاوہ اگر فار اگر آپ کسی بچے سے ڈیل کر رہے تو آیا اس کی جو ایشوز ہیں آ, ان میں کوئی بیہیویر ٹیسٹنگ کی ضرورت تو نہیں کوئی اکیڈیمک ٹیسٹنگ کی ضرورت تو نہیں تو یہ سب کچھ جو ہے یہ بھی ڈٹرمن کرنا ہمارے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ what sort of an assessment is to be done یہ جو assessment ہے یہ ہمیں بے شمار ایسا اور مٹیریل اور ڈیٹا پرووائڈ کرتی ہے جس سے کہ ہمیں اپنے کلائنٹ کی جو اسٹرینتس ہیں اور جو لمیٹیشن ہیں وہ واضح طور پہ سامنے آ جاتی یہ جو نیڈس جو ہے جب یہ واضح طور پہ سامنے آتی ہیں تو پھر اس کی بیسس پہ یو نو ہم کچھ میننگ گولبجیکٹو جو ہیں وہ اپنے لیے اسٹیبلش کرتے ہیں ہم یہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ آیا اب کس قسم کا آگے کام اس سے کرنے کی ضرورت ہے اس میں چیزیں بیسکلی جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہوتی ہیں اسسمنٹ کے تھرو یہ جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے اس میں یہ بھی ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ اس کے جو کنسرنز ہیں آیا وہ بیہیویل ہیں یا آیا وہ پرسنالٹی ان کی انوالوڈ ہے obsessive ہے nature let's say مثال کے طور پہ کمپلسو ہے in nature یا یو نو ان میں insight کی کمی ہے اسی طرح پھر ہم یہ بھی اس میں ڈٹرمن کرتے ہیں کہ اگر اب ہمارے کلائنٹ کے جو کنسرنز ہیں ان میں کچھ فائنینشیل ایشوز ہیں کچھ سوشل ایشوز بھی انوالو ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس صورت میں ہم یہ بھی طے کر لیں کہ ہمیں کسی سوشل ورک کو انوالو کرنے کی ضرورت ہے بیسکلی یہ جو اسسمنٹ ہے اس کا جو مقصد ہے وہ کلائنٹ کے بارے میں جتنی بھی انفارمیشن اکٹھی ہوئی ہو اس کو ایک میننگ فل شکل دے کے اور جس میں کہ اس کی سائیکولوجیکل پروفائل کو بھی دیکھا جائے اس کی اموشنل پروفائل کو بھی دیکھا جائے اس کے انوائرمنٹل فیکٹرس کو بھی ذہن میں رکھا جائے اور اگر کوئی میڈیکل you ٹریٹمنٹ know, کی یا میڈیسنل یا سائکیٹرک ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے اس نیٹ کو بھی زیل میں رکھا جائے تو پھر اس کو لے کے یو you نو know, جو تھراپسٹ ہے وہ آگے چلتا ہے اور آگے چلنے سے مراد میری یہ ہے کہ کچھ وہ اپنے اپنے لیے کچھ گولز زیل میں ڈویلپ کرتا ہے یہ جو گولز ہیں یہ, یہ صرف تھراپسٹ اپنے زیل میں نہیں رکھتا بلکہ ان کو سپیل آؤٹ کرتا ہے ان کو شیئر کرتا ہے اپنے کلائنٹ کے ساتھ اور وہ اس کی نیڈز کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کلائنٹ کے ساتھ کہ بھائی یو نو دیس سیم ٹو بی یور نیڈس یہ تمہارے ایشوز ہیں یو نو فار انسٹنس لیٹ سے کہ مثال کے طور پہ یو نو اتھیراپسٹ میں سے کہ مجھے آج کی اس سیشن سے یہ نظر آیا کہ یو ہیو ریلیشن شپ ایشوز ود یور پیرنٹس فار انسٹنس اینڈ دیٹ آر اپٹنگ یو اور کازنگ آف اسٹریس اور ڈسٹریس فور یو تو یو نو پھر اس کو انسان اس کو لے کے ہم آگے چلتے ہیں اس کے اس میں تھیراپی میں ایک چیز جس کا بہت خیال رکھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر لمحے ہر لیول پہ کلائنٹ کی ایک قسم کی کنفرمیشن اس سے لینی ہوتی ہے ان ادر ورڈس یو نو ہمیں چیزوں کو کئی دفعہ یو نو دیر ہیز ٹو بی این اگریمنٹ ود کہ جو آپ چیز کہہ رہے ہیں آیا کلائنٹ بھی وہ اس طرح دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا یا جب کوئی کلاٹ کوئی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے تو آپ اس کو کئی دفعہ چیک آؤٹ کرتے ہیں ایز اے تھراپسٹ کہ whether یو انڈرسٹڈ دا اسٹیٹمنٹ ویل او ناٹ یو نو کیونکہ کئی دفعہ یو uh, نو you know, یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم صرف اپنے اسمپشنس پہ آپریٹ کریں تو پھر کئی دفعہ وی کین بی یو نو وی کین ہیو اے فالٹڈ پرسپشن اراؤنڈ وار دا کلائنٹ تو دیو فور جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ چیزوں کو client سے check out کرتا ہے تو یہ ایک قسم کا کلینکل سائیکالوجسٹ اس پروسیس کو کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ نیگوسیشنس سی چل رہی ہوتی ہے ان ادر ورڈس نیگوسیئشن کا مطلب یہی ہے کہ یو نو آپ چیزیں چیک آؤٹ کرتے ہیں کلائنٹ سے اور اس کے اراؤنڈ نیگوسیشن ہو رہی ہوتی ہے کہ بھائی یہ بات ایسے ہے یا نہیں ہے ایسے سو یہ نیگوسیشن جو ہے یہ بڑا امپورٹینٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ مختلف گولز جو ہے وہ آپ اپنے کلائنٹ کو کہتے ہیں کہ وہ سیٹ کرے آج کے سیشن کے لیے زین میں آپ یہ رکھیں یہ جو گولز ہوتے ہیں جو سیٹ ہو رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ یہ کوئی گولز نہیں ہوتے یہ گولز جو ہوتے ہیں یہ انویریبلی اس سیشن کے لیے گولز طے ہو رہے ہوتے ہیں. یا زیادہ سے زیادہ کوئی اگلے ایک دو سیشن کے لیے ہو سکتا ہے گولز طے ہو جائے انویریبلی جو سائکو تھراپسٹ ہیں وہ اتنے گوز اسٹیبلش کرتے ہیں جت, جتنے کو وہ اس سیشن میں کور کر سکیں ان کو اس سیشن میں کور کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے تو لہذا جو رلیشن شپ ڈیولپ ہوتا ہے بلٹ ہوتا ہے تو تو گوز بھی یو نو ریفارمولیٹ کیے جاتے ہیں ریوائز کیے جاتے ہیں اور ان کو بھی ایکسپینڈ کیا جاتا ہے یہ بڑا خوبصورت پروسیس ہے تھیراپی کا کیونکہ اس میں جو ریلیشن شپ ہے اور جو ٹرسٹ جو ہے جو تھراپیوٹک الائنس جو ہے وہ ایک قسم کا لائسنس ہے آپ کہہ لیجئے میں تو بلکہ اپنے کلائنٹس کو کئی دفعہ یہ بھی مثال دیتا ہوں کہ یہ جو سائیکو تھراپی کا جو پروسیس جو اس اسٹیج پہ ہوتا ہے اٹ از لائک اے ان آپ نے پیاز تو دیکھا ہوگا نا تو پیاز کو جب ہم کاٹتے ہیں چھیلتے ہیں تو پہلے اوپر کا لیئر جو ہوتا ہے وہ چھلکا اس کو اتارتے ہیں اس کے بعد جب ہم اس کو کاٹتے ہیں تو اس کے اندر کئی لیئرز ہوتے ہیں تو انویریبلی ہماری جو سائیکی ہے ہمارا جو مائنڈ ہے اس کے بھی اسی طرح کئی لیئرز ہوتے ہیں تھاٹس کے کاگنیشنس کے تو یہ جو پروسیس تھراپی کا ہوتا ہے اس میں ہم ایک ایک کر کے یو نو وی پینیٹریٹ وی یو نو وی فرو اینڈ ایکسپلور دا ٹاپ لیئر سب سے پہلے اس کے بعد You know, we move on to the second layer then we move on to the third layer we then we move on to the fourth layer so, the deeper, go to joo joo gehrai joo joo hum deeper human psyche mein jaate hain to to deeper issues deeper needs deeper conflicts you know jo andar hamare chal rahi hoti hain awareness mein aani shuru surface hone shuru ho process we know we start to work on them jeen mein aap ye کہ اس جنکچر پہ جو سائیکو تھراپسٹ کے گولز ہوتے ہیں ان کو ہم چار مختلف انداز میں ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں پہلا ان کا جو انداز ہوگا دیکھنے کا وہ کرائسز انٹرونشن کا ہوگا سو ان ادر ورڈ آپ یہ سمجھ لیں کہ جو پہلا لیول ہے اس کا گول سیٹنگ کا اس میں آپ یہ تعین کرتے ہیں کہ آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ کسی کرائس سچویشن میں تو نہیں ہے اس کی میں مثال یوں دوں گا کہ لیٹ سے کہ آپ کے پاس ایک کلائنٹ آتا ہے جس کو انسپینٹس ایک ہوتا ہے uh, وہ یا وہ ایک, ایک ایسے امپلسیو بیہیویئر مینیفیسٹ کر رہا ہوتا ہے یا ایسی یو you نو know, بہت اگریسو ہو جاتا ہے آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے اپنے اگریشن میں آئی I مین mean, یہ کچھ ایسی یا یو you نو know, اس کو سوسائڈل تھاٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں اور وہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ میں تو یو نو آئی کل مائی تو اس طرح کی جو سچویشن ہوتی ہے اس کو ہم کرائسس مینجمنٹ کا یا کرائسس سچویشن کا نام دیتے ہیں تو کرائسس سچویشن میں جب آپ کے پاس یو نو ہمارے پاس کوئی کلائنٹ آتا ہے یا جب آپ سائیکالوجسٹ ہوں گے اور تھراپسٹ ہوں گے جب آپ کے پاس کوئی کلائنٹ آئے گا تو آپ یہ ڈیٹرمن کریں گے کہ بھائی آیا اس کی یہ کرائسس میں تو نہیں ہے کیونکہ جب کرائسس میں وہ آپ کے پاس آئے گا تو پھر کرائسس انٹروینشن جو ہے وہ کرنی پڑے گی تو کرائسز انٹروینشن کیا ہوتی ہے کرائس انٹروینشن सबसे पहले तो ये होती है ये डिटर्मिन करना कि आया इस क्लाइंट को इस वक्त हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत तो नहीं इसको घर में से निकालने की या उस एनवायरमेंट में से निकालने की जरूरत तो नहीं जिसमें वो है इस वक्त जहां पे उसको यू नो जहाँ पे वो क्राइसिस में गया है तो इनवेबली क्राइसिस इंटरवेंशन में कई दफ़ा हमें क्लाइंट को यू नो या किसी आउटपेश क्लिनिक में एडमिट करना की जरूरत पड़ जाती है या हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत पड़ जाती है या right away you know دیکھنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو زین میں ایک چیز یہ بھی رکھے کہ کرائسز میں جب آپ کے پاس کوئی کال آتی ہے تو آپ جب آپ, اس, آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ the person is in a crisis and you have to see him right away پھر آپ اس کو کل کا ٹائم نہیں دیں گے پھر آپ اسے یہ نہیں کہیں گے جی آج تو میں بزی ہوں آئی کانٹ سی یو ٹو ڈے اف اٹ آل یو آر ویری بزی ڈے دین یو سی ٹو اٹ کہ آپ کسی اور کے پاس اس کو لے دیں کسی اپنے کوالگ کو فون کر دیں کہ بھائی وانٹ یو ٹو سی ٹو ڈے کیکموڈیٹ ہم ٹوڈے تو انویریبلی کولیگس جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کر لیتے ہیں تو یہ تو ہو گیا کرائس انٹروینشن کا دوسرا جو گول ہوتا ہے وہ انویریبلی یہ ہوتا ہے دیکھنا کہ آیا جو نیڈ ہے کوئی کی تو نہیں ہے بہیویئر چینج سے میری مراد ہے کہ جب ہمیں اکثر اوقات یہ نظر آتا ہے کہ کچھ ایسی ہیبٹس چل رہی ہیں you know which are causing problem for the person smoking could be a habit you know and he's a or smoking ki wajah se ya ya drug abuse could be a habit for a person he's addicted to it and therefore you know that is causing a problem so phir hum invariably uh, you know the you know we, we then we, we we we provide behavior therapy in situation when we behavior change is what is required اسی طرح ایک تیسرا جو چیز جو مانیٹر کی جاتی ہے کہ وہ یہ ہے کہ کہیں آپ کے کلائنٹ کو کریکٹیو ایموشنل ایکسپیرینس کی ضرورت تو نہیں کریکٹیو ایموشنل ایکسپیرینس سے میری مراد یہ ہے کہ کہیں یہ تو نہیں ہو رہا کہ اس کو ریلیشن شپ پرابلمز آ رہے ہیں. اکثر اوقات ہمارے پاس ایسے کیسز آتے ہیں یہاں پہ یو نو اسپاؤز کو پرابلم اپنے میاں سے آ رہا ہے بیوی سے آ رہا ہے یا بچوں کو یو نو ٹیچر سے آ رہا ہے یا والدین سے آ رہا ہے تو یہ وہ سچویشنز ہیں یہاں پہ یو نو ریلیشن شپ تھراپی جو ہے انٹرپرسنل کو بلڈ کیا جاتا ہے انٹرپرسنل فیملی تھیراپی یا ریلیشن شپ تھراپی یو نو یوز کی جاتی ہے ٹو ہیلپ پیپل ٹو کم آؤٹ آف دیٹ سچویشن اسی طرح ایک اور گول جو تھراپی کا کئی دفعہ ہوتا ہے وہ کلائنٹ میں انسائٹ بلڈ کرنا اور چینج لانا ہوتا ہے یہ ٹپکلی وہ سچویشن ہوتی ہے جہاں پہ کلائنٹ ہمارے پاس آتا ہے اور یو you نو know, وہ اپنے فیلنگس اور ایموشنز ہم سے شیئر کرتا ہے اور لٹ سے کہ دا کلائنٹ یو نو اس کی باتوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ انڈر گوئنگ ڈپریشن لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یو نو ہم یہ بھی ریئلائز کرتے ہیں کہ وہ موٹو اسٹیٹ کو تو ہم سے شیئر کر رہا ہے لیکن اس کو اتنی انسائٹ نہیں ہے اپنی ذات کے بارے میں اس کو یہ نہیں پتا کہ وائی از ہی ڈپریسڈ یہ ہوتا ہے ایسے کہ کئی دفعہ یو نو وی آر ویری اینشائٹ ہم بڑے پریشان ہوئے ہوتے ہیں ایجیٹیٹ ہوتے ہیں غصہ آ رہا ہوتا ہے ہمیں کئی دفعہ ہم سے جب پوچھا جاتا ہے یار کیا بات ہے یو نو اتنے غصے میں کیوں ہو تو ہمیں نہیں ایک دم سے ہمیں ریئلائزیشن نہیں ہوتی کہ اتنے غصے میں ہم کیوں ہیں تو یہ جو اسٹیٹس ہوتی ہیں وہاں پہ انویریبلی یو نو انسائٹ اور سائیکو ڈائنمک تھیراپی ہے کوگنیٹو تھراپیز ہے جو تھراپیز ہیں جو انسائٹ بلڈ کرتی ہیں جو انسان کو اپنے بارے میں اویئرنیس بلڈ کرتی ہیں یو نو وہ دے آر ویری ہیلپ فل کیونکہ پرپز کیا ہوتا ہے ان سب چیزوں کا ان سب چیزوں کا پرپز جو ہے وہ یہی ہے کہ are able to help our client to move towards a more fulfilled life. ہمارے کلائنٹس کو یہ پتہ چل سکے کہ وہ اپنی سائکو سوشل یو نو انوائرمنٹ میں ان کی ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ ایسی ہو جائے کہ یو نو دے آر ایبل ٹو فیل نرشڈ بائی دا انوائرمنٹ فیل جیمڈ یو نو دے ڈونٹ فیل اسٹک بیکاز آف دیٹ تو اب میں اس چیز کو اس سے تھوڑا اور گول سے ذرا آگے لے جانا چاہوں گا اور میں بات کرنی چاہوں گا امپلیمینٹنگ ٹریٹمنٹ کی جب آپ نے ایسمینٹ کر لی آپ نے ہسٹری لے لیو آپ نے کچھ گول سیٹنگ بھی کر لی تو اب جو اگلا لیول آتا ہے وہ آتا ہے یہ ڈیٹرمن کرنے کا کہ جی وٹ سارٹ آف تھراپی ڈو یو نیڈ ٹو یوز ود یور اکثر تھراپسٹ کی ایک اکلیکٹک اپروچ ہوتی ہے اکلیکٹک اپروچ سے مراد ہے کہ یو نو آئی مین در ویلڈ ورسٹ ان مور دین ون موڈیلٹی آف تھراپی مطلب ایک ٹریٹمنٹ کاؤنسلنگ modality سے یا treatment اسٹریٹجی سے زیادہ ان کو آتی ہوتی ہیں تو اگر ہمیں یہ لگے کہ یہاں پہ ہمیں یو you نو know, کچھ کلائنٹ سینٹرڈ اپروچ کی چیزیں یوز کرنے کی ضرورت ہے یا کوئی کوگنیٹیو بہیورل اپروچ کی چیزیں یوز کرنے کی ضرورت ہے یا کوئی کنسٹالٹ اپروچ کی چیزیں اسٹریٹجی یوز کرنے کی ضرورت ہے دین وی یوز دیٹ تو ان ادر ورڈ یو نو ہم یہ ڈیٹرمن کرتے ہیں کہ وٹ کائنڈ آف اے تھراپی از ٹو بی یوزڈ ود اکثر یو نو جو تھراپسٹ ہیں وہ اکلیکٹ ہوتے ہیں اپنے اپروچ میں بٹ دین دے آر آر تھراپسٹ جو پیورلی ایک موڈیلٹی کو یو نو ریلیجسلی فالو کرتے ہیں تو وہاں پہ پھر کئی دفعہ ہمیں یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ دا تھراپی دا موڈیلٹی یو نو دیٹ وی آر یوزنگ یا جو ہماری اپنی یو نو دیٹ وی آر ٹرینڈ انیٹ گڈ انف فار دا کائنڈ آف پرابلم یو نو That we' are dealing with you know that's good enough for us to peer you know we can continue working with the client this is you know this is not adequate or this is not apt for the kind of problem that our client primarily has to whose juncture pay. یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم پھر پریفربلی اس کلائنٹ کو کسی ایسے تھیراپسٹ کے پاس ریفر کر دیں جو اس modality کو یوز کرتا ہو جس کی ضرورت ہو اس کی میں مثال آپ کو یوں دینا چاہوں گا کہ لیٹ سے اف یو آر ڈیلنگ ود اے کلائنٹ ہوسنالٹی ڈس آرڈر یا ہیز او سی ڈی آپسی کمپلسو نیوروسس ڈس اس کو ہے اور آپ جو ہیں اگر آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ اس کی جو کمپلسیو تھاٹس ہیں یہ یہ ایریا پہ بہت زیادہ کام ہونے کی ضرورت ہے تو ہو سکتا ہے اور آپ اگر لٹس ہیومنسٹک ہیں یو نو اپنی ٹریننگ میں اورینٹیشن میں تو آپ اس کو ریفر کر دیں گے کسی ایسے ایسے تھراپسٹ کے پاس جو زیادہ کواگنیٹیو بہیور ہوگا اپنے سٹائل آف ورک میں بیکاز یو نو بیہیور لیول پہ انٹروینشن جو ہے وہ اس کے لیے زیادہ فروٹفل ہو سکتی ہے تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں امپلیمنٹیشن آف ٹریٹمنٹ کے حوالے سے تو جب ٹریٹمنٹ ہمارا کا پروسیس جب یو نو کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر دا کائنڈ آف کوپسٹ ول ہیو ٹو ڈیل ود وہ یہ ہوتے ہیں کہ بھی اچھا اب آیا وہ جو گولس سے دیٹ ورٹ پروسیس آف اچیومنٹ آیا وہ اچیو ہو گئے اگر آپ کو یہ لگے کہ ہاں اچیو ہو گئے ہیں اور آپ چیک آؤٹ کرتے ہیں اپنے کلائنٹ سے باقاعدہ کہ ویدر ہی فیز دیٹ اٹس ناٹ اگر یہ لگے کہ وہ اچیو ہو گئے ہیں تو پھر آپ اپنی تھیراپی کو ٹیپر آف کرنا شروع کر دیتے ہیں ٹیپنگ آف سے میری مراد یہ ہے کہ لیٹ سے کہ اگر آپ مثال کے طور پہ کلائنٹ کو شروع میں ونس اے ویک آپ بلا رہے تھے تو پھر آپ یہ کرتے ہیں کہ ونس اے ویک کی بجائے اسے ونس اے فورتھ نائٹ بلانا شروع کر دیتے ہیں. پھر اس کو آپ ونس اے منتھ بلانا شروع کر دیتے اکثر اوقات تو یہ ممکن ہوتا ہے کہ کلائنٹ آپ کے ساتھ کمپلائی کرے اور وہ گریجولی اس پروسس کو یو نو ٹیپر آف کرنے میں آپ کا ساتھ دے کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کلائنٹ محسوس کرتا ہے کہ میں ٹھیک ہو رہا ہوں تو وہ بڑی جلدی سے یو نو تھراپی کے پروسس کو چھوڑ دیتا ہے وہ آپ کو اتنا یو you نو know, وہ اتنا ٹائم ہی آپ کو یا پروسس کو نہیں دیتا کہ اس کو گریجلی کیا جائے تو آئی گیس یو نو دین وی ہیو ٹو جسٹ وی ہیو ٹو لو دیٹ لیکن کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جہاں پہ کلائنٹ یو نو آپ سے کوپریٹ کرے कर, وہاں پہ ہم پھر کئی دفعہ یہ بھی کرتے ہیں کہ جب ترٹی کو ٹرمنیٹ کر دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بھی کچھ بوسٹر سیشن کی بات کر لیتے ہیں بوسٹر سیشن سے مراد ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا اب ہم چھ مہینے کے بعد آپ کو دوبارہ دیکھیں گے تو وہ مہینے کے بعد دوبارہ دیکھنے کا جو پرپز اور مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ تھوڑا سا فالو اپ ہو جائے یہ اندازہ ہو جائے کہ بھئی یہ جو چھ مہینے کا عرصہ تھا تھیراپی ختم ہونے کے بعد یہ کیسا گزرا یو نو اس میں کوئی ایسے ایشوز تو نہیں سامنے آئے دیٹ نیڈ ٹو بی اٹینڈیڈ اسی طرح یو نو ہم پھر دوبارہ چھ مہینے کے بعد بلا سکتے کئی ای دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہم جب چھ چھ مہینے کے بعد دو دفعہ بلا لیں اور ہمیں تسلی ہو جائے کہ کہ اب مزید بلانے کی ضرورت نہیں تو پھر ہم اپنے کلائنٹ کو یہ کہتے ہیں کہ اب سال کے بعد ایک دفعہ فون کر کے آ جانا تاکہ تھوڑا سا ٹچ بیس ہو جائے تو اس سے صرف یہ ہو جاتا ہے کہ کلائنٹ کو بھی یہ تسلی ہوتی ہے کہ دا تھیراپسٹ آئی کین آلویز گو بیک ٹو دا تھیراپسٹ اور تھیراپسٹ کو بھی یہ تسلی ہوتی ہے کہ یو نو آفٹر سکس منتھس اور اے ایئر آئی گیٹ اے چانس to find out how you know the how the client uh, you know is behaving how is feeling and is he has he been able to utilize his learnings in the therapy is he using those learnings outside in his life and how is he overall dealing with his life aur ab main ye bhi aakhir mein aapko process hota psychotherapy is isme iska important element ان چیزوں کو لکھنا بھی ہے تو ہم ایز کلینکل سائیکالوجسٹ کیپ ٹیکنگ ڈاؤن نوٹس ہر سیشن کے نوٹس ہم لکھتے ہیں اور باقاعدہ ہر پیشنٹ کی ایک فائل بناتے ہیں اب یہ جو نوٹس ہیں یہ بیسکلی ہمارے اپنے یو نو اپنے لیے ہوتے ہیں ناٹ آف کورس ایز پاور فل اے ٹول اور ڈیٹا ایز مے بی ریسرچ ڈیٹا بٹ بٹ اسٹل in terms of a clinical work they have a very important role to play so now we are going to move on on our journey and I'm going to do a little bit on this elements which are common in psychotherapies the first element which common that is the relationship between the therapist and the client this is a very basic element this is a very basic سائیکراپیز میں کامن ہے اور جس طرح میں نے آپ کو پہلے آج بھی جس ذکر میں نے کیا تھا انیشیل کانٹیکٹ پہلے بھی میں کر چکا ہوں اپنے لیکچر میں اس کا ذکر تو ذہن میں یہ जो کہ یہ جو یہ جو ریلیشن بلڈنگ ہے جو ریپور ڈیولپ کرنے والا پروسیس ہے وہ یہی ہے کیونکہ سائیکو تھراپی ایک واحد انٹروینشن کی وہ ہے جس میں دا کوالٹی آف یور ریلیشن شپ ود ا کلائنٹ ہیز اے ویری امپورٹنٹ رول ٹو پلے سو دیئر فور آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اپنے کلائنٹ اور ہیٹ یور کلائنٹ اینڈ دین یو ایکسپیکٹ یور سیلف ٹو بی ایفیکٹو تھراپسٹ ایسے نہیں ممکن آپ کو یو ایک اچھا ریلیشن ایک پروفیشنل ریلیشن ایک ایسا ریلیشن جس کا مقصد جو ہے وہ کلائنٹ کو ہیلپ کرنا ہے آئی مین اس میں آپ کی ذات کا انوالومنٹ اس ٹائپ کی نہیں ہونی چاہیے لائک اور ڈس لائک کے چکر میں آپ کے پاس یو نو ایک کسی بھی مذہب کا آدمی آئے تو یو شوڈ بی ایز اوپن انسپٹنگ دیٹ پرسن ایز ایز سمبڈی فروم یور اون فیتھ اور فروم یور اون ایتنک بیک گراؤنڈ یو نو اگر کوئی کالا ہے یا پیلا ہے یا نیلا ہے I mean that should not be the reason for you know you're having a good relationship or, or a working relationship or not having a good relationship so therefore relationship between the patient and the therapist undoubtedly has a very important role to play in all psychotherapies دوسرا جو بڑی important چیز ہے وہ ہے restoration of the moral restoration of the moral سے میری مراد ہے کہ جب ہمارے پاس تھرپی میں آتے ہیں تو وہ کئی دفعہ فیلس آف فیلئر تو آپ کو ایک ان کو اس, اس hole میں وہ کنویں میں وہ جہاں پہ وہ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں اس میں سے نکال کے آپ کو ان کا مورال بوسٹ کرنا ہوتا ہے سو اندرو دا ہول اینڈ ہیلپ دم سی درز اے رے آف ہوپ سو یو so یہ جو you know, the ray of hope والی بات ہے یہ basically مورال بوسٹنگ کی بات ہے کیونکہ جب تک یو نو there is a possibility of, of growth there is a possibility of improvement you know he will not work with you he will not work with you therefore his moral boost is a very big common element है. regardless of whether you are a behaviorist you know a psychoanalyst a client centered therapist a gastro therapist you know anything about your orientation or background آپ پریٹی مچ آپ اس چیز کو ضرور زین میں رکھیں گے دیٹ آئی نیڈ ٹو گیو ہوپ ٹو مائی کلائنٹ آئی نیڈ ٹو یو نو برنگ آؤٹ آف دا ہول دیٹ ہی از انی طرح ایک جو تیسرا بڑا امپورٹینٹ ایلیمنٹ ہے وچ از اگین کامن ٹو آل سائیکو وہ ہے ریلیز آف اموشن تو ریلیز آف ایموشن کیا ہوتی ہے ہمارے اپنے اندر کئی دفعہ ایسے ایموشنل کنسرنز ہوتے ہیں You know, جن, جن کو ڈیل کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے اور you know, جب ہم کام کرواتے ہیں اپنے کلائنٹ کو یا ان کے ساتھ کام کرتے ہیں تو اس میں you know, to experience that emotion in a heightened form اور وہ جو heightened form ہے وہ کئی دفعہ یو نو ایف وی آر ڈیلنگ وتھ سیڈنس ایف وی آر ڈیلنگ وتھ بریومنٹ ایف وی آر ڈیلنگ کلائنٹ you know, in, in تو ہو سکتا ہے جب وہ ہائٹن ہوتا ہے لاس وہ سینس آف بریومنٹ وہ سینس آف یو نو سیڈنس جب ہائٹن ہوتی ہے تو وہ پھر اپنے آپ کا اپنا اظہار بھی کرتی ہے اپنے آپ کو ایکسپریس بھی کرتی ہے وہ رونے کی شکل میں کئی دفعہ ایکسپریس کرتی ہے وہ ویٹائز کی شکل میں یو you نو know, اپنے آپ کو ایکسپریس کرتی ہے تو آئی I مین mean, are, are, are, are are some of the forms جس میں وہ جو release of feeling or emotion ہے وہ अपना آپ کو اپنا اظہار کرتی ہے تو اسی طرح اگر کوئی اور اموشن ہے یا غصے کی اموشن ہے تو غصے کی فارم میں بھی اپنا اظہار کرے تو اس کو آپ ایک حد تک یو الاؤ دیٹ ٹو ہیپن بیکاز اٹ از امپورٹنٹ فار دا ہیلنگ ٹو ٹیک پلیس ریلیز آف دیٹ ایموشن اور فیلنگ جس کی وجہ سے گنجل پڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے you know, ایک اسٹیل میٹ سی پیدا ہوئی ہوئی آپ کے کلائنٹ کے زندگی میں اس میں سے اس کو کھولنا اور اس میں سے نکالنے کے لیے اس کی ریلیز بھی امپورٹنٹ ہے تو انویریبلی وی انکریج دیٹ ریلیز آف ایموشن اسی طرح ایک اور جو ایلیمنٹ جو کامن ہے وہ الیمنٹ ہے ریشنل کا ریشنل سے مراد ہے کہ ہر چیز ہر بیہیویئر ہر چیز جو کلائنٹ کو بتائی جائے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن تو ریزننگ جو ہے یو نو ہر چیز کی وہ ڈیولپ کی جاتی ہے ہر موڈیلٹی میں ہر تھراپی میں کلائنٹس کو یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ یہ کرو وجہ بتائی جاتی ہے کہ یہ کیوں کرو کیونکہ لیکچرنگ اب جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اب آپ کو اس وقت lecture دے رہا ہوں تو یہ جو lecture ہے یہ یہ نہیں ہے یہ lecture ہے پی میں ہر چیز جو ہر بات جو کی جاتی ہے اس کے پیچھے ریزننگ ہوتی ہے اور وہ ریزن شیئر کیے جاتے اور کلائنٹ کو بتایا جاتا ہے کہ why am I say, saying what I am saying so this is called basically giving you know moving with reason why is it important you know to give rationale for what وٹ وی سی وہ یہ اس لیے امپورٹینٹ ہے that the client is able to understand where, I, where am I coming from? Why I, have I suggested a certain thing? So, this reasoning therapy regardless of what kind of a therapy it is, it is it has to be based on a rationale and reasoning. This is another thing which is common in all psychotherapies is active listening and sharing and talking with the client. کچھ modalities ایسی ہیں جس میں مے بی ٹاکنگ جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہے اور کچھ modalities ایسی ہیں تھیراپی کی کہ جس میں لسننگ ریلیٹیولی تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہو یہ فرق ضرور ہے بٹ آئی تھنک ایک کامن چیز جو ہے کہ ایکٹیو ٹاکنگ اینڈ ایکٹیو لسننگ لسننگ جو ہے وہ میں دوبارہ آپ کو بتانا چلوں ایک دفعہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ دو قسم کی ہوتی ہے یو نو دز انٹرپرسنل لسننگ کہ آپ اگلی کی بات کو سن رہے ہیں اور دیر از اے پرسن لسنگ کہ آپ اپنے اندر کا ڈائلوگ اپنے اندر کی فلم جو ہے اس کو بھی سن رہے ہیں. تو یہ بھی ایک मोडेलिटीज में ہے سب एक میں اسی طرح ایک آخری جو کامن ڈینامنیٹر جس کو جس کا میں ذکر آج کرنا چاہوں گا آپ سے وہ سجیشن کا ہے سب تھرپیز میں دیر آر سجیشن کچھ تھراپیز ہیں جن میں بڑی ڈائریکٹ سجیشن دی جاتی ہیں کہ آپ ایسے کرو مین دیٹ از اے ڈائریکٹ سجیشن کچھ تھرپیز ایسی ہیں جس میں کہ آپ ایکسپیرینس سے گزارتے ہیں آپ ایکسپیرینس سجیسٹ کرتے آپ سچویشن سجیسٹ کرتے ہیں اور پھر کلائنٹ کو کہتے ہیں کہ اس کو ٹرائی آؤٹ کر کے دیکھو جب وہ ٹرائی آؤٹ کرتا ہے تو آپ وہ جو اس سے جو وہ ایک سبق سیکھتا ہے اس ایکسپیرینس سے اس سبق بیس پہ یو you نو know, آپ کہتے ہیں کہ چیز کو اگر تمہیں لگے کہ یہ تمہارے لیے یہ ہیلپ فل ثابت ہوا تو دین یو مے بی یو کین ڈو اٹ اگین یو کین جرلائز اٹ ان ادر سچویشن یو کین یوز اٹ ہیلپ یور سیلف لیکن اگر آپ کو لگے کہ جو ایکسپیرینس میں سے آپ گزرے ہیں وہ آپ کے لیے اتنا کرامت نہیں تھا تو دین مے بی یو نیڈ ٹو یو نو گو موو ان ٹو اندر سو دیئر فور مین جو ہے that has a very important role to play in all modalities of therapy but of course how that suggestion is given to your client us mein kuch fine tuning us kuch variation aapko mokhtar modalities peh milegi ab mein baat kerni chauhunga types of psychotherapy psychotherapies joh hai agar aap literature dekhe agar aap internet peh jayen you know woh کئی دفعہ میں بھی بڑا حیران ہوتا ہوں جب میں انٹرنیٹ پہ جاتا ہوں میں دیکھتا ہوں انٹرنیٹ پہ لکھا ہوا آ جاتا ہے کہ دے آر 250 ہنڈریڈ اینڈ ففٹی ڈفرنٹ سائکو تھراپیسٹ آئی مین میں ایز اے تھراپسٹ پچھلے تیس سال سے اس فیلڈ میں ہوں بلکہ پینتیس سال سے میں خود حیران ہو جاتا ہوں اچھا ڈھائی سو سائکو ہو گئی لیکن mind you, جب لٹریچر میں آپ کو یہ لکھا ہوا نظر آتا ہے نا کہ ڈھائی سو تھیراپیز ہے تو وہ ڈھائی سو ڈفرنٹ یو نو ٹیکنیکس آف انٹروینشن ہے دیر ناٹ فل یو نو فل بلونپی سائیکو تھراپیز یا دیر ناٹ فل بلون مونڈیلٹیز آف تھراپی وچ ہیو دیز آف پرسنالٹی سو میں وہ آپ کو تھوڑی ہی تھیراپیز نظر آتی ہیں لیکن ویسے ان ٹرمز آف یو نو انٹروینشن اسٹریٹجیز ڈھائی سو کے قریب اب لسٹ بن گئی ہوئی ہے تو مین اسٹریم تھراپیز جو ہیں جن کو ہم زیادہ پاپولر تھراپیز بھی کہتے ہیں ان میں پانچ چھ کی میں تھوڑی سی بریفری جنکچر پہ آپ سے بات کرنی چاہوں گا ان میں سب سے پہلی جو مین اسٹریم تھیراپی ہے وہ سائیکو ڈائنمک تھراپی ہے سائیکو ڈائنمک جیسے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ سے ذکر کیا تھا اور آپ کو پتا ہوگا سائیکو ڈینمک تھیراپی وہ ہے which is based on the work of Freud سائیکونلس پہ اینڈ دین نیو فرائیڈینس اور پھر اس کے بعد جو development ہوئی اس فیلڈ میں اس پہ جو بیسڈ کام ہوتا ہے جس میں فری ایسوسیشن کا استعمال یو you نو know, جس میں ڈریم انٹرپریٹیشن کا استعمال جس میں سب کانشیس مائنڈ پہ امپروو کرنے کا کام جس میں ایڈ ایگو سپر کے کو دیکھنے کا I mean وہ سائیکنامک اپروچ چلاتی ہے ہم بعد میں اس کی اس میں ڈیٹیل میں بھی کسی لیکچر میں بات کریں گے لیکن آج کے لیکچر کے پوائنٹ آف ویو سے صرف ذہن میں یہ رکھیں کہ سائیکو ڈائنمک جو تھیراپی ہے ویری مین اسٹریم دیر اے ویری امپورٹینٹ تھراپی اسی طرح جو دوسری جو जो جس کا آج کل بہت ذکر ہوتا ہے وہ ہیومنسٹک اپروچ ہے ہیومنسٹک اپروچز جو ہیں اس میں آپ نے کار روجز کا یونو you know, بھی پڑھا ہوگا میں نے بھی اس کا بریفلی ذکر کیا ہے اور بھی اس طرح کی یونو ہیومنسٹک اپروچیز ہیں اسی طرح یو نو کچھ existentialist approaches ہیں کچھ ہیومنسٹک اور ریزسٹینشلسٹ مکسڈ اپروچیز ہیں جس میں خاص طور پہ ایک جس کا میں ذکر کسی لیٹسٹ لیکچر میں ڈیٹیل میں کروں گا وہ گیسٹال ہے ڈسٹول تھراپی جو ہے بڑی انٹرسٹنگ ماڈیلٹی ہے اور کیونکہ میری اپنی بھی ٹریننگ ڈسٹال تھیراپی میں بھی ہے تو میں اس کا بھی ذکر کسی اور لیکچر میں ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ کروں گا اسی طرح پھر تیسری ایک مین اسٹریم جو ماڈیلٹی ہے وہ بیہیویر تھیراپی ہے بیہیویر تھیراپی جو ہے یہ you نو know, اس میں بھی بہت اوور دا ایئرز کام ہوا ہے اور بہت ڈولپمنٹ ہوئی ہے اور دیکھنے میں یہی آ رہا ہے کہ جہاں پہ short term therapy کی ضرورت ہے یو you نو know, یا جہاں پہ خاص طور پہ بیہیویئر پہ کام کرنے کی ضرورت ہے تو وہاں پہ تھراپی جو ہے اٹس اے ویری افیکٹو ٹول ٹو ورک ود یو نو ودھ کلائنٹس اور بلکہ میں یہاں پہ یہ بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ کا کلائنٹ جو ہے وہ یو نو از لٹ mentally retired you know adult or a child یا is از سفرنگ فرام from نو میجر سائکیٹریکلنس یا سائیکوسز میں سے گزرا ہے تو وہاں پہ بہیویر تھیراپی جو ہے وہ بڑی ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے کیونکہ وہاں پہ آپ یو نو سائیکوڈینمک اپروچیز یا گیسٹالٹ اپروچیز یا اور کاگونیٹیو اپروچیز جو ہیں یا الیکٹرک approaches استعمال نہیں کر سکتے وہاں پہ آپ کو کیونکہ ایک specific behavior بہیویئر کے لیول پہ کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے behavior therapy has a very very یو نو افیکٹو یوز اینڈ رول پلے ان دو سچویشنز اسی طرح چوتھی جو مین اسٹریم موڈیلٹی ہے اس کو ہم کوگنیٹیو تھیراپی کا نام دیتے ہیں کاگنیٹیو تھیراپی جو ہے یہ بیسکلی بلیف سسٹمس پہ ورک کرتی ہے یہ کاگنیشنس پہ ورک اس سے کیا جاتا ہے اس سے ہم کلائنٹ کی ایٹیٹیوڈس کو یو نو اس کے رویوں میں اس کے سوچنے کے انداز میں اس کے میں اس کی کوپنیٹو میپنگ میں ہم چینج لانے کی کوشش کرتے ہیں کوپنیٹیو لیول وی آر ایبل پیپل ٹو سالف سارٹ آؤٹ ایشوز اینڈ پرابلم اسی طرح ایک پانچویں uh, جو موڈیلٹی ہے اس کو ہم اکلیکٹرک اپروچ کا نام دیتے ہیں جس سے میں نے پہلے ذکر کیا یہ جو اکلیکٹرک اپروچ ہے یہ ایک قسم کا آپ کہہ لیجیے کمبینیشن آف یو نو آل آف دروچز آپ کہہ لیجیے یا مے بھی ان اپروچیز سے بیونڈ بھی کئی ٹیکنیکس اور اسٹریٹجیز جو مختلف اپروچز کی ہوتی ہیں ان کو بھی انکارپوریٹ کیا جاتا ہے بلکہ ایک بڑا انٹرسٹنگ سروے کیری آؤٹ ہوا تھا امریکہ میں جس میں انہوں نے یہ دیکھا کہ 40% پرسینٹ آف دا یو نو آف ہیں اپنے اپروچ میں تو یہ اکلیکٹک ہونے سے مراد یہی ہے کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ بیہیورلی تھوڑا کام کرنے کی ضرورت ہے اسپیسیفک ایشو ودھ یور کلائنٹ دین یو یوز اے بہیور اسٹریٹجی اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ کوئی ڈریم ورک کرنے کی ضرورت ہے آپ آپ کو اپنے کلائنٹ کے ساتھ سو یو یوز ڈسٹ آلٹ اپروچ ود یور کلائنٹ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ کوئی یو نو ایٹیٹیوڈ لیول پہ کام کرنے کی ضرورت ہے تو آپ می بی Cognitive Behavior Therapy یا you know, Cognitive Therapy یا Rational Emotive Therapy کو استعمال کر سکتے ہیں تو basically Eclectic Approach سے مراد یہی ہے کہ people who use Eclectic Approach they do not adhere to just only one primary modality بلکہ they open themselves to working and using techniques borrowed from other modalities as well اس جنکچر پہ میں ایک اور کلاس آف تھیراپیز کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا یہ وہ کلاس آف تھیراپیز ہے جس کو ہم کئی دفعہ فیملی تھیراپی کا نام دیتے ہیں کئی دفعہ کپلس کاؤنسلنگ یا کپلس تھیراپی کا نام دیتے ہیں اور کئی دفعہ گروپ تھراپی کا نام دیتے ہیں یہ جو گروپ تھراپی یا فیملی تھیراپی یا کپلس کاؤنسلنگ ہے اس میں بیسیکلی جس طرح یو نو نیم سیلف انڈیکیٹس فیملی تھیراپی جو ہے یو you نو know, اس میں پورے فیملی کے ساتھ کام کیا جاتا ہے سو so, اس میں ہم فوکس صرف کسی ایک انڈیویجول پہ نہیں کرتے بلکہ پورے فیملی سسٹم پہ کرتے ہیں ہم پورے فیملی ڈائنامکس کے لیول پہ کام کر کے فیملیز کو ہیلپ کرتے ہیں with کیونکہ ان کی جو کمیونیکیشن کے ایشوز ہیں ان کی جو ریلیشن شپ کے ایشوز ہیں ان کے اندر جو پاور ڈائنامکس کئی دفعہ پاور ایشوز چل رہے ہوتے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے یو نو وی ورک آن دیم تو یو نو دس از اندر ویری امپورٹنٹ ایلیمنٹ اسی طرح کپل کاؤنسلنگ جو ہے اس میں ہم کپلس کی ایشوز پہ ڈیل کرتے ہیں تیسری جو میں نے جس کا ذکر کیا تھا فارم وہ تھی گروپ تھراپی کی گروپ تھراپی بیسکلی از اے تھراپی جو ایک گروپ کی صورت میں کی جاتی ہے گروپ ایشوز پہ کام کیا جاتا ہے اور یہ جو ایشوز ہیں یہ اسپیسیفکلی ان کی ایک تھیم ہوتی ہے کئی دفعہ یہ انگزائٹی ریلیٹڈ ایشوز پرابلمس کو ڈیل کرتی ہے کئی دفعہ یہ جو گروپس ہوتے ہیں یہ یو نو کپلس کے گروپس ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ایشوز ڈیل کرتے ہیں کئی دفعہ یہ یو نو اموشنل گروتھ گروپس ہوتے ہیں جہاں پہ ایموشنل گروتھ کی کنسرنس پہ کام ہوتا ہے تو یہ بیسکلی یو نو یہ تین قسم کی ان تھیراپیز کا بھی میں मैं رہا تھا کہ ذکر ہو جائے اب میں تھوڑی سی بات کرنی چاہوں گا کہ یہ جو جو ریسرچز جو ہمارے فیلڈ میں اوور دا ایئرز ہوئی ہیں ان سے کئی چیزیں سامنے آئی ہیں جن میں سے کچھ چیزوں کو میں آج آئیڈینٹیفائی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا ایک چیز جو ریسرچ بری کلیئرلی سپورٹ کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ سائیکو تھراپی جو ہے اٹ از افیکٹو ان ہیلپنگ پیپل ایز اپوز ٹو پیپل ناٹ بینگ ناٹ انوالو تھراپیوٹک پروسیس یا جو جسے ہم کئی دفعہ بات نہیں کرتے کہ جی اب ہم میں اپنے دوست سے بات کر کے تو اپنے مسئلے کو حل کر لیتا ہوں تو یہ جو انفارمل گفتگو ہے دوست کے ساتھ وہ اتنی افیکٹو ڈیفینیٹلی نہیں ہے جتنی یہ فارمل ایک یو نو پروسیس جو تھراپی کا ہے تو آل دا ریسرچ ویٹی مچ سپورٹ دس تو ایک چیز یہ بڑی واضح ہو گئی کہ تھیراپی جو ہے اٹ ہیز اٹس ویلو نو اٹ از افیکٹو اٹ ڈز ہیلپ پیپل to work through their issues and concerns اور جب when they are able to work through their issues and concerns تو obviously it helps them to move towards a more satisfying life towards, a more fulfill, you know, towards fulfillment and towards a better quality of life اسی طرح researches جو ہے یہ بھی ان سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو therapy ہے اس کا ایک process ہے اور جو پروسیس ہے اس کا بھی ایک ڈیفنیٹ عمل ہے یو نو تھراپی کی افیکٹونیس میں اسی طرح ہمیں ریسرچز سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کے علاوہ یو you نو know, کچھ ایسے بھی ویریئبلز یا کریکٹرسٹکس ہیں جن کو ہم تیراپس کی کریکٹرسٹکس کہتے ہیں یو you نو know, جس طرح وارمتھ ہے ایمپتھی ہے انڈرسٹینڈنگ ہے یہ وہ فیچرز ہیں جو تھراپسٹ میں ہونے ضروری ہیں ان کا بھی ایک ڈیفینیٹ یو نو ایک امپیکٹ جو ہے وہ پڑتا ہے تھیراپی کی پروسیس میں اسی طرح یہ بھی چیز ہمیں ریسرچ سے ملتی ہے بڑی واضح ہوتی ہے کہ ہر تھیراپی ہر پرابلم کے لیے ایکولی افیکٹو نہیں ہے تو دیور فور فارچونیٹلی ان ٹوڈیز ٹائم ڈے این ایج ہمیں یہ پتہ ہے کہ کون سی پرابلم کے لیے کون سی modality جو ہے وہ زیادہ ہیلپ فل ہوگی تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے یو you نو know, a patient can directly go and seek that kind of therapy and help اسی ذرا یہ بھی ہمارے سامنے چیز آتی ہے کہ, کہ یہ جو پروسیس آف تھراپی ہے اس میں کچھ کلائنٹ کے بھی اپنے یو نو کریکٹرسٹکس ہیں ویریبلس ہیں جو ایک امپورٹینٹ رول پلے کرتے ہیں اس میں ہمیں یہ ہمیں ریسرچز بتاتی ہیں کہ اگر کلا کلائنٹ از اوپن اوپنس سے میری جو مراد ہے وہ بیسکلی یہی ہے کہ اگر جو کلائنٹ جو ہے وہ, وہ تنگ زین سے تھراپی میں انٹر نہیں ہوتا بلکہ ایک اوپن مائنڈیڈ ہے اور ایک کھلے زین سے تھراپی میں آتا ہے اور وہ یہ اپنے آپ کو موقع دیتا ہے کہ یس آئی آئی گوئنگ ٹو گیو اٹ اے ہنڈریڈ پرسینٹ آف مائی سیلف لرن فرام اٹ تو اٹ از یو نو اٹ ڈیفینیٹلی ڈز ہیلپ دا کلائن تو یہ کچھ موٹی موٹی ایسی باتیں تھیں جو ریسرچ مختلف ریسرچز جو ہیں ان سے ہمیں ملتی ہیں اور بھی بے شمار چیزیں ہیں جو کہ جب آپ اپنی کتاب پڑھیں گے اور ہینڈ آؤٹ پڑھیں گے اس میں آپ کو اور بھی آئیڈیاز نظر آئیں گے لیکن آج کا جو لیکچر ہے اس کو میں اسی کے ساتھ یو نو پھر آپ سے اگلے نیکسٹ میں ملاقات ہوگی خدا حافظ